فاتارا شل آدما آدم جو ہے آدم اس کو چیر دیا اللہ نے آدم کو چیر کے وجود پیدا کر دیا اس کو فطر کہتے ہیں فاتری سماوات آدم کو بغیر کسی مٹیریل اور آلہ کے چیر کے ظاہر کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا اور بنانے والا فرشتوں کا رسول پروں والے دو دو تین تین چار چار پر بڑھا لیتا ہے اپنی تخلیق میں جو کچھ چاہتا ہے ان اللہ لا کل شین کبھی تو ثابت ہو گیا کہ تمام کار سازی کی سفتیں کس کے لیے ہیں الحمدللہ دوسری آیت توحید جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت تو کوئی بند کرنے والا نہیں اس کو اور جو کچھ وہ بند کر دے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں اللہ کے بعد وہ ول الحکیم ممبادہی اے ممباد امسا کے ہی یہ نہیں کہ ممبادہی اللہ کی موت کے بعد ممبادہ ممباد انسا کے ہی اس کے انصاف کے بعد پھر کوئی چھوڑنے والا نہیں بحول عزیز الحقیق اللہ کی توحید کی طرف ترغیب او لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں یاد کرنے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچو حل من لیکن غیر اللہ ہے کوئی دوسرا بنانے والا سوا اللہ کے جو بگڑی بنانے والا ہو من والا رزق دے رہا ہو تم کو و زمینوں سے ثابت ہو گیا سورہ فاتر کا دعوی لا اللہ الا ہو فنّا تو فکو ف تو پھر کہاں تم الٹے جا رہے ہو جھوٹے عقیدے کے ساتھ لے کر کہاں الٹے جا رہے ہو تسلی اور اگر تقزیب کریں آپ کی تو کوئی بات نہیں جھٹ لائے رسول پہلے بھی آپ سے وحی اللہ ترجم آخر آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سب معاملات یا دنیا سے تصحید اور شیطانی کردار سے نفرت یا یو اناس او لوگو سمجھ کے رہو خزو ادو ان پکی بات ہے شیطان بلاتا ہے اپنی ٹولی کو انجام کیا نکلتا ہے لکون لام انجام کا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ذاب ہوگا سخت ہے اور وہ لوگ بشارت ہے وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ عمل اچھے کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزدوری ہے بہت بڑی اللہ کے رسول کو تسلی افامن لہوسو عمل بھلا یہ بتائیں میرے پیغمبر چھکا دیا گیا ہے جس کے لیے گندا کردار اس کا فرآو حسنن چنانچہ وہ دیکھتا ہے اپنے عمل کو بہترین عمل بھلا ایسے آدمی ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ یزل من یشا یعنی جو آدمی اس قسم کا ہے کہ جس کو اپنا کردار بھی گندہ ہے مگر اس اپنے گندے کردار کو وہ بہتر عمل سمجھتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق یہی خیال ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی پہ مغموم ہونے کی ضرورت ہے نہیں لا جاتا لا جاتا فی فی ہی پھر ایسے مردود آدمی کے حق میں کو آدمی غم کرے اس کے حق میں یہ مناسب نہیں ہے ذیل يَشَاءُ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فلاں صاحب نفس وزرات نہ چلا جائے آپ کا جی اوپر ان کے افسوس اور حسرت کے معاملے میں کہیں ان کے پیچھے آپ کی جان ہی نہ چلی جائے افسوس کرتے کرتے وہ یہی مطلب ہے سوچیں پہ بندہ یعنی ایسا سوچ جو سوچ جس کی بنیاد حقانیت پر نہ ہو تو ایسا سوچ آدمی کے لیے تباہ کن واقعہ ہوتا ہے اس لیے آپ یہ سوچتے سوچتے کہ ہائے ہائے انہوں نے کیوں نہیں مانا کیوں نہیں مانا یہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ اپنی جان بھی نہ گنوا بیٹھیں ان اللہ علی بما یسن کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں واللہ اللہی آیت توحید نمبر تین اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھوڑ, دی چھوڑ دیتا ہے جو ہواوں کو بارش سے پہلے پہلے فَتُسِیرُ صَحَابًا پھر وہ کو بھار دیتی ہیں ہوایں بادلوں کو پھر بادل کو چلا کے لے جاتی ہے فَسُخْنَا ہو پِلَا دیتی ہیں ہم الٰہ بالا دن چلا دیتے ہیں مصبادل کو الہ بلہ دن ایسے علاقے میں جو بیتن جو خیر آباد ہوتا ہے فَآَحْيَنَا بِهِ الْلَرْضَ پھر زندہ کر دیتے ہیں پھر نا چنانچہ فاکس کی فصیحت کی چناچے زندہ کر دیتے ہیں یعنی آباد کر دیتے ہیں بِهِ اس پانے کے ذریعے اس علاقے کو بعد غیر آباد ہونے اس کے کزال ایسے ہی ہوگا دن قیامت کے جی اٹھنے کا طریقہ کہ ان کے وجو قبروں کے اوپر روح کا پانی جب ڈالا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے نکلیں گے قبروں سے من کا یرید عید ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا جو ہوگا ارادہ کرے عزت کا تو سن لے فل اللہ عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے عزت ساری کی ساری کیوں ال ہے یسد الکل اسی کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں پاک تو ہی کل میں کل اسی کی طرف چڑھ نکلتے ہیں وہ کل میں جو طیب ستھرے ہیں توحید والے والوں اور عمل جو ہے وہ بلندی دیتا ہے وہی پاک کلمہ اس عمل کو اگر پاک کلمہ نہ ہو ایمان توحید کے ساتھ نہ ہو تو عمل بلند بھی نہیں ہوتا وزین سات وہ لوگ جو تدبیریں چالنے چلتے ہیں بری اللہ کی توحید کے راستے میں لہم عذاب شدید و مکر ال مکر اور چال ان کی ہو و وہ نر کا نرب بے برکت ہوتا ہے بے سمر ہوتا ہے یعنی ہلاک ہونے والا واللہ وکم آیت توحید نمبر چار اللہ نے بنایا تم کو مٹی سے پھر مٹی کا خلاصہ نکالا نطفے سے پھر نطفے کا خلاصہ نکالتے نکالتے لکم بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا نرما دیکا وہ لو من انسا جو کچھ اٹھا کے چلے گی کوئی مونس اٹھا کے چل رہی ہے نا اے جو کچھ جو اٹھا کے چلے گی کوئی مونس تحریر میں ہوتا ہے ان کا یسین اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں اللہ پہ تو سب کچھ آسان ہے جس سے معلوم ہو گیا متصر بھی وہی ہے ذرہ ذرہ کائنات میں علم بھی اسی کا چلتا ہے جب اس کے بغیر عالم بھی کوئی نہیں اس کے بغیر متصر بھی کوئی نہیں تو معلوم ہو گیا پھر اس کے دربار میں شفیع کہ کوئی نہیں وہ بہر آنے آیت توحید نمبر پانچ ما یستول بہر نہیں برابر دو دریا یہ تو بڑا میٹھا ہے فراۃن پیاس بجانے والا سائے ان شرابو رچتا پچتا ہے پینا اس کا ملہن اور یہ دوسرا جو ہے یہ نمکین اور کڑوا گلے کو لینے والا ومن کلن چاہے کڑوا دریا ہو چاہے میٹھا ہو ہر ایک سے تم کھا رہے ہو مچھلی کا گوشت ترو تازہ تس نہ ہلیا تن اور نکالتے ہو بہت بڑے زیورات کے وہ موتی تل بسون جن کے ہار بنا کے تم گلے میں ڈالتے ہو وہ ترل فلک موا خیرا اور تو دیکھ رہا ہے کشتیوں کو بیچ اس پانی کے کہ چیر چیر کے چلنے والی ہوتی ہیں پانی کو لے تب تک مینو فضلئی تاکہ تلاش کرو ڈھونڈو اللہ کے فضل سے یعنی مال سے وَلَا اللہ اور تاکہ تم شکر کرنے کے قابل ہو جاؤ مواخیر اس کا وزن شا بس ہاں اس کا وزن فوائلہ ہے مخر مادے سے ہے کیسے ہے مخر مخر یم خر مخر ہائیز کا وزن کیا ہے اچھا خیر یولج فی النار آیت توحید اللہ سبیل ترقی داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں لگا رکھا ہے اس نے خدمت کے لیے سورج کو اور چاند کو ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقرر مدت تک کے لیے ظال اللہ سمرا بتاؤ ظال کو یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا جب وہ تمہارا رب ہے تو لہول اسی کا ہے راج کائنات میں جب راج اللہ کریم اکیلے کا ہے اللہ کے راج میں کوئی سفارش کر کے دخل دینے والا کون ہے دون من نہیں وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر او مشرکو ما یم من کتنی نہیں وہ مالک اپنے کفن کے بھی من کت نہیں مالک وہ گٹھلی کے اس نکتے یا چھلکے کے بھی ان تدو ہمسم دعا کو حافظ ابن قیم نے لکھا ہے ما یملکون من مت اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ان تدوہم لا یسم اگر بلاؤ تم ان کو بلاؤ یہ ہوم ضمیر جمع مذکر عکل کے لیے ہے یمل کونا وانون کی جمع جمع مذکر عکل کے لیے ہے اللہ جمع مذکر عکل کے لیے ہے اب جو کہتے ہیں کہ وہ بت مراد ہے معلوم ہوا یہ خود بت جو بہت مراد لیتے ہیں اتنے بڑے دلائل کے باوجود جن مفسرین نے مفسر نہیں کہنا چاہیے ان کو متفسرین کہنا چاہیے جنہوں نے اتنے دلائل کے باوجود حالانکہ قانون جو ہے یہ تمام اوکلا اور ارباب نوحات و لغات کا ہے کہ واؤ نون کی جمع جو ہے یہ علامت ہے جمع مذکر آقل کی اللہ زینا اللہ زونہ یہ بھی وہی واؤ نون کے ساتھ ہے اور ہم یہ ہمیشہ مذکر کے لیے آقل کے لیے آتا ہے معنس ہو تو اس کے لیے ہا یا ہنا یا ہی یا اللہ تی یا, یا کا آتا ہے اس لیے اتنے مجمع قوانین اور ضابطوں کو چھوڑ کے اتقل پچو بات کرے اور آدمی کہے کہ یہاں بت مراد ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتنا وہ گونگا بہرا وہ بت نہیں جس کو پوجتا ہے جتنا یہ خود بت ہے اور بت بھی پلیت ہے بلاؤ ان کو تو نہ سنیں وہ تمہاری پکار ویوں اگر وہ سنتے بھی ہوتے ولاؤ سا مانا کیا کرتے ہیں یہ بے ایمان اگر وہ سن بھی لیں ہاں ملوم ہوتا ہے, کوئی سن سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر سن لیں نہیں یہ ہے اللہ اگر ہوتے زمین آسمان کے اندر کوئی اور علا ولو لوسا میں لوسا میو وہی ہے لوکان والا لوسا میو اگر وہ سنا سن لیا کرتے اگر وہ سن بھی لیتے ہوتے تو لکم پھر بھی وہ جواب تو نہیں دے سکتے تھے تم کو شرک اور اس عقیدے کے ساتھ جو بلا رہے ہو کہ وہ سنتے ہیں یہ پکے مشرے کو دن قیامت کے وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا ولا نب مسلو خبیر مولوی آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیں گے میرے پیغمبر پیر بھی بے ایمان مکر جائیں گے اس لیے آپ کی تصدیق کے لیے اللہ ہی کا فی اللہ یو نبے کا مسلو خبیر پھر اس کی اطلاع جو ہے دے گا تو تمہیں تیرا رب بھی دے گا یا یو اناسو او لوگو ترغیب ہیٹ لوگوت اللہ تم نرے ہر وقت ایک ایک سانس میں محتاج اللہ کی طرف اور یا یو اناس ہے خطاب جن سے انسان کو ہے نا نبی بھی ولی بھی کو کتب دال بھی اوتار بھی گورے کالے بھی اول آخر بھی سارے سب کو خطاب ہے انتم الفرا اللہ اس لیے نبی کریم فرمایا کرتے تھے الفقر و فخری الفقر و میرا محتاج ہونا یہ میرا ناز ہے زندگی گزارنا یہ محمد کا فخر ہے الفر و فخری فقیری کی زندگی گزارنا موتاجی کی زندگی گزارنا یہ میرا فخر ہے ان ہر وقت ہر لہذا فقرا فقیر کی جمع ہے نا صفت مشبہ میں استمرار ہوتا ہے نا تم الفقر اللہ تم نرے کے نرے فقیر ہو ہر سانس میں فقیر ہو کس کے فقیر ہو اے اللہ اللہ کی طرح موتاج ہو واللہ ہو والغنی غنی پھر آگے یہ واللہ کا لفظ کیوں فرما دیا مسئلہ کیا تھا اصل ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان شبو پیش کرے ناس جو ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے بھولا جاتا ہے اللہ کے نبی اس میں داخل نہیں ہیں اللہ کے ولی داخل نہیں ہیں اس لیے اللہ نے آگے نکھیڑ کے ذکر کر دیا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ہے جس کو محتاجی کوئی نہیں الحمد کا مالک وہ کم سنو تمام ان سانو اگر چاہے وہ اللہ لے جائے تم کو دھکا دے دے جدید لے آئے دوسری نئی مخلوق عظیم یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے اب خطاب چونکہ جنس کو آئے نبی کریم کی اس اندر داخل ہوں گے نا ان نشایو زہب معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ جو کیا کہتے ہیں آپ جیسا پیدا ہونا ناممکن ہے بریلی یہی کہتے ہیں نا آپ جیسا پیدا ہونا ناممکن ہے بھائی واقعہ تو نہیں ہوا ناممکن یہ کہنا یہ تو سیدھا آپ کو خدا ماننے کے برابر ہے اس لیے تمام ممکنات کے لیے اللہ جنس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اور دوسرے مقام پہ آئے گا گزر پی چکا ہے اگر ہم چاہیں آپ کو بھی لے جائیں دھکا مار دیں فنا کر دیں اور آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ بھی آپ سے چھین لے تو پھر سم لَا تجدہ کا لَا بھی علیہ طب پھر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا مطلب کیا ساری کائنات ممکن ہے اور ممکن جو ہوتا ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ممکن جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ممتن الوجود ایک ہوتا ہے واجب الوجود ایک ہوتا ہے ممکن الوجود ممتا الوجود یہ ہے جس کا ہونا محال ہو واجب الوجود ہے جس کا ہونا ضروری ہو ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو اس لیے محمد الرسول اللہ ہوں یا آپ سے کوئی چھوٹا یا بڑا وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں اور جو ممکن الوجود ہو اس کی مثال پیدا کرنا ناممکن نہیں ہوگا بلکہ ممکن کے مقابلے میں ممکن ہو سکے گا اس لیے وہ بریلی بکواس کرتا ہے ہاں جی ولا تذرا خورا نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا وہ ان تد و اور اگر بلائے وہ نفس جو گناہوں کی وجہ سے بو ہو چکا ہے جو گناہوں کی وجہ سے بو ہو چکا ہے وہ اگر بلائے کسی کو کہ وہ پیر جی او مولوی جی او تویز دینے والے جی او میاں یہ دعائیں کرنے والے جی آؤ ہمارا بوجھ تو تھوڑا سا اٹھا لو <خخخ> اللہ ہم اٹھا لو ہمارا بوج لا مل منہ شعیون کتن نہیں اٹھایا جائے گا اسے کچھ بھی ولو کا نزاک قربا چاہے وہ قریبی رشتے داری کیوں نہ ہوگا جس کو کہہ رہا ہے اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں سلیمی فاطمہ سلینی میں مالی ما شہتے اے فاطمہ بیٹی ماند لے جو کچھ تمہیں ضرورت ہے آج دنیا پہ مال کی میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں مال دلوا دوں گا ورنہ دن قیامت کی اگر تم آئی اور اگر تم نے مجھے پکارا اور تم نے کہا ابا جی میں پکڑی جا رہی ہوں انی لا اغنی انکہ من اللہ ہے مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تیرے پر گناہوں کا بوجھ ہو گیا تو نے اگر مجھے بلایا تو لا اغنی آن کے من اللہ شیا میں ایک رتی کے برابر بھی آپ کے کام نہیں آ سکوں گا لا مین چاہے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی سفید کو بھی کہا انیلا اگنی ان کے من اللہ شیا ایک روایت میں انیلا اگنی ان کم من اللہ شیا میرا سارا قبیلہ بھی اگر پکار اٹھے دن قیامت کے مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے ایک رتی کے برابر بھی میں کام نہیں آؤں گا انما تم ضرور بلغائب سا پکی بات ہے تو ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پیٹھ پیچھے بلغائب کا کیا مانا وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے تمام پردوں کے باوجود ہماری حالت دیکھنے والا کون ہے جاننے والا کون ہے یہ مانا ہے بلغائب کا ڈرتے ہیں اپنے رب سے بلغیب یعنی انہیں پتا ہے کہ پردوں سے بھی دیکھنے والا کون ہے اللہ کریم ہے پردوں میں دینے والا لینے والا سننے والا جاننے والا یہ ساری سفتیں ہمارے اللہ کی ہیں لہذا اگرچہ غیب میں ہوتے ہیں مگر وہ ڈرتے ہیں اکام و نماز کو قائم کرتے ہیں ومن تزک کا خلاصہ کلام یہ ہے جو بھی ستھرا بننے کی کوشش کرتا ہے نف سی وہ ستھرا بن رہا ہے اپنی جان کے لیے ولم کیوں اللہ کی طرف کے اللہ اٹھ کے جانے کی جگہ نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا نہ ہی ظلمات اندھیرا اور نہ چاندنا ولاور ولا نہیں برابر ہیں سایہ اور دھوپ. وما نئی برابر زندہ اور مرد ان اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے مگر آپ اپنی مش کے مالک نہیں ہیں کیوں ایک تو آپ مشیت والے نہیں ہیں دوسرا آپ طاقت والے نہیں ہیں تیسرا اسباب کے بھی محتاج ہیں اس لیے ماں انتب مسلم منفیل قبو نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی جو مشرے ہیں تو زندہ مگر ان کے وجود کو آپ قبر سمجھیں اور ان کے دل جو ہیں ان کو مردہ سمجھے جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ نہیں سن سکتا اسی طرح ان کے زندہ وجودوں میں پڑا ہوا دل مردہ بھی نہیں سن سکتا ایسے بھی پتا چل گیا کہ مردے نہ سننے میں انت اللہ نظیرون تو صرف ڈرانے والا ہے لہذا ثابت ہوا, کی ہوا, ہوا ہے بنا الفا سے جھوٹ کے جھوٹ لہذا تو تب کہنا کہ پہلے کوئی دلیل ثابت کرتا مجھے مجھے بنا الفا سے الفاسد الفاظ پہلا جھوٹ اس پہ دوسرا جھوٹ پھر تیسرا جھوٹ یہ ہو گئی لوٹ کسوٹ وہی موت کا موت اور کچھ ہی نہیں ہے بھائی کم از کم جس پہ بنا رکھی جا رہی ہے اس کی دلیل تو دے نا آج نہیں ایک اپنے عقل سے ایک بات بنا کے اس کو بنیاد بنا کے اس پہ دوسرا جھوٹ کھڑا کر دیا پھر تیسرا جھوٹ کھڑا کر دیا یہ تو نہیں ہو سکتا لا خصوصیت اللہ بد دلیل اولا ماحول امت اجماؤ الحمد کوئی خصوصیت بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتی اور دلیل جو ہے وہ خصوصیت کی موجود نہیں بلکہ عمومیت کے دلائل ہیں ایک پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ بشر ہیں ٹھیک ہے اور ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہو ہر مٹی سے پیدا کرنے والے کے ضروری ہے کہ مٹی کے نیچے جائے اور کلو نفسر ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت پا جائے ان کا میتون و ان معلوم ہوا قرآن مقدس نے پیغمبر کی خصوصیت ذکر نہیں کی. کیوں یہ موت و حیات یہ ذاتی حیثیت ہے عرفی حیثیت نہیں ہے عرفی حیثیت میں فرق ہوتا ہے پیغمبر اور غیر پیغمبر کا جو ذاتی حیثیت ہے وہ تو ہے ان شروع یہ قوم کا خطاب کس کو ہے مومنوں کو ہے یا کافروں کو ہے پھر اب جو خصوصیت پیش کرتا ہے اپنے عقل سے اس جیسا کافر اور کون ہوگا قرآن مقدس کا نہیں انصاف چاہیے نا اللہ کے پیغمبر کے لیے ذاتی حیثیت میں کوئی فرق کی قرآن میں نہیں رکھا ذاتی حیثیت یہی ہے اناما بشر کو کما یا کوشر اب تک تک البشر انسا کما یس البشر اموت کما یموت البشر یہ دارمی کی روایت صحیح نہیں ہے حدیث ہاں شیروں کو چھیڑا نہ کروں <laughs> ویسے مزہ آتا ہے جب چھیڑا جائے بہرحال وہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی کرو ہاں جی ہاں کیا بات ہے کیا کہہ رہا تھا ڈارمی انا ارسلنا کب لک بشیر ام نظیرہ ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشیر بھی نذیر بنا کے ان امتن کوئی امت بھی نہیں مگر اس میں گزر چکا ہے ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آپ کو اب تسلی ہم دیتے ہیں وہیں یو کا اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں تو تاکہ جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے یا جٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو پہلے تھے آئے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلے دلائل لے کے وہ بل اور مختلف حصے اللہ کی تعلیم کتابوں کے لئے آئے وہ بالکتا اور روشن کتابیں بھی لے کے آئے مگر پھر انہوں نے تقذیب کر دی انکار کیا سما حت الزین کا فرو پھر میں نے بھی پکڑ لیا کافروں کو فقہ پر کیسا برا انجام ہوا ان پر عذاب کا الم تر آیات توحید نمبر سات تر ان اللہ کیا نہیں دیکھا تُو نے تاکیق اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالا اس پانے کے ذریعے پھلات مختلفاً الوانو مختلف رنگ برنگے ومن الجبال جو دادن پہاڑوں کو دیکھتے ہو جو دادن مختلف حصے ہوتے ہیں پہاڑوں کے کوئی بیزوں نے چٹا کوئی مر سرخ ہے مختلف نلوان مختلف ہے رنگ ان پتھروں کے وغیرہ بھی مسور اور کئی پتھر تو کالے بھچنگ ہوتے ہیں ننا سے ودا بھی میں اور لوگوں میں سے اور چار پاؤں میں سے ڈنگروں میں سے مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ کزالے کا یوں ہی بات ہے اس میں جھوٹ نہیں مگر ان دلائل کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آخرکار وہ مانتے ہیں تو وہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا جو اللہ کی توحید کے جانتا ہو انما یقین عباد پکی بات ہے ڈرتے ہیں اللہ سے اس ہی کے بندے یعنی اولاما ڈرتے ہیں اللہ سے اس ہی کے بندے البا علماء, علماء, علماء سے کون مراد ہے یعنی جو شرح چخمی اور محبضی پڑھا ہوا ہو الاما جو اللہ کی توحید کے دلائل جاننے والے ہوں پیچھے آ چکا مگر وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں کیا مطلب عالم کا جن کو اللہ کی کتاب کے اندر وہ دلائل جو توحید کے ہیں ان کا علم ہوتا ہے وہ ضرور ڈرتے ہیں کیوں انہیں خدا کی صفات پہ ایمان ہوتا ہے ہاں ہاں میں یہی سمجھو ان اللہ یتلون کتاب اللہ بشار وہ لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی کتاب کو قائم کرتے رہتے ہیں نماز کو دیتے ہیں جو کچھ دیا ہم نے ان کو رزق الا بھی, علانی بھی یارجون تجارتن وہ کون ہے وہ حقیقت میں امید رکھتے ہیں تجارت اللہ کے ساتھ کرنے کی جو کبھی گھاٹے میں نہیں آئے گی لنت بورا کبھی وہ ہلاک نہیں ہوگی لے یو وقف یوں موجود یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں لام آکبت کا انجام یہ ہوگا کہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ بدلے اجر ان کے اور برآ کے دے گا ان کو اپنے فضل سے انفور شکو کیونکہ اللہ یہ بڑا مغفرت کرنے والا شکور دان خدا ہے دلیل وہی وہ ذات او من وہ وہی جو ڈالی ہے ہم نے طرف تیرے کتاب کے ذریعے وہ بالکل سچ ہے مصد کل بین یدئی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو لدے پہلے ان اللہ بے ان بصیر بشارت پھر ہم نے حکم دے دیا وارث بننے کا کتاب کے لیے ان لوگوں کے حق میں جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے مین ہم زال مون نفسے جی بس کئی میں سے اپنی جان پہ کلاڑی مارنے والے ظالم نکلے وہ میں نم اور کئی ان کے اندر موحد ہیں معیانہ روی اختیار کرنے والے کئی ان میں ایسے ہیں جو ہر اچھائی کے میدان میں نمبر اول نکلتے ہیں بے عز اے بے توفیق اللہ, اللہ کی توفیق سے ذالکہ یہ چن لینا اللہ کا جو ہے فضل القبی یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کریم کا جنات و دن باغات کے داخل رہیں گے ان میں یو حل نہ پہنا جائیں گے بیچ اس کے کنگن سونے کے اور موتیوں کے ہار لباس اس کے لیے جو لے گیا ہم سے غم تاکی رب ہمارا البتہ گنا کو معاف کرنے والا بھی ہے قدر دان بھی ہے اللہ جی وہ ذات جس نے اتارا ہے ہم کو دار المقامت ہمیشہ رہنے کی جگہ پہ اپنے فضل سے لا یا مسو فیا نصب نہیں پہنچے گی ہمیں اس کے اندر کوئی تکان اور نہ یا فی اور فیا پہنچے گی ہم کو فی بیچ اس کے کوئی اکتاحت دل کی ولزینہ کا فرو نار نارو جہن بیان تخفی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہو گئی جنم کی لا یو علیہم خیال کرنا لا یو خزا نہیں موت ڈالی جائے گی اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں تاکہ وہ مر جائیں بلا یو خفپ اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اس جہنم کا یوں ہی بدلا دیتے ہیں ہم ہم کافر ہر کافر زدی نہ شکرے کو لا یوکزا لہم فیمو نئی فیصلہ کیا جائے گا اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے نا جہنم کے اندر ہوں گے نا مشرق کافر اللہ فرماتے ہیں ان پر کسی لحاظ سے بھی عذاب ختم نہیں ہوگا نہ تو اس وجہ سے ختم ہوگا کہ عذاب کو ہلکا کر دیں اور نہ اس وجہ سے ختم ہوگا کہ ان پہ موت آ جائے ان پہ معلوم ہوا موت آ جائے تو جسم پر عذاب سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے آئے لا كا الحم ف مو نئی فیصلہ کیا جائے گا اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں اور عذاب سے بچ جائیں روح چونکہ ہو جاتا ہے جدا یہ مر جائیں روح تو نکل جائے باقی جسم رہے گا جسم کو عذاب ہوتا نہیں معلوم ہوا اصل قانون وہی ہے کہ روح کو عذاب ہوتا ہے جسم کو عذاب ہو سکتا ہی نہیں ہاں جی لال وفان مذابا کزال کا نج كل کل کفور وہ ہو خون پیا وہ چیخیں چلائیں گے وہ چیخیں چلائیں گے جہنم میں اور کہیں اٹھیں گے رب ہمارے نکال ہم کو, ہم کو عمل کریں گے نیک عمل سوا اس کے تھے ہم وہ شرکیہ عمل کرتے ہم کہیں گے اولامن میرکم کیا ہم نے تمہیں جینے کا موقع نہیں دیا تھا دنیا میں ما یہ تزک کر فی منتکر اتنا وقفہ ہم نے دیا تھا کہ سمجھ سکتا تھا بیچ اس وقفے کے من تذکر جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اتنا وقفہ ہم نے دیا تھا تم کو وجاہکم کو اور آ بھی چکے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے اب چکھو فمال ظالمین نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار آیت توحید نمبر آٹھ اللہ ہی جاننے والا ہے غائب آسمانوں کا زمینوں کا تحقیق وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز اب آگے ترغیب وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو بادشاہ زمین کا فمن کا فراف لفرو بس جو بھی کفر کرے گا اوپر اس کے لوٹے گا اس کا کفر اور نہیں بڑھاتا اللہ کافروں نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس مگر صرف عذاب کے زیادہ ہونے میں ہی بڑھائے گا مقت کہتے ہیں ناراضگی کو اور غذب کو اللہ کا غذب ہی اور زیادہ بڑھے گا اور نہیں بلا یزید ال نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کوفر مگر نیرا خسارہ ہی خسارہ آئے گا سمرا تمام دلیلوں کا کل ارائے تم اخبار بتاؤ ہمیں ان شرکا کے متعلق شرکا کو ملزین تدونڈون اللہ وہ شرکا تمہارے جو بلاتے ہو اللہ کے بغیر ارونی یمی یعنی دکھاؤ مجھے بدل الاجمال شرکا کو من دون اللہ سے ارونی بدلمال ارائے تم سے بنا لو خبر دو مجھے ارونی خلا کو کیا چیز بنائی ہے انہوں نے زمین میں سے یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں یا دے دیا ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب پس وہ مشرق اس کتاب کے دلائل پہ موجود ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بل ای الظالمون بلکہ نہیں نہیں باز ہوں بازا نہیں وعدہ دے رہے ظالم باز ان کا اپنے باز کو مگر نرا فراد ہی فراڈ غرور آیت توحید نمبر نو اللہ تھام رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو انتظلہ کہ وہ کہیں زائل نہ ہو جائیں ٹل نہ جائیں والا انزالتا جہاں بھی یہ لف مادہ آیا ہے نہ یوم سے کا جہاں بھی یوم سے کا مادہ آیا ہے وہاں اس کے مراری مراد ہے تجدد نہیں ہے پورے قرآن میں یم سے کچھ سما انتکال ارد ان اللہ یوم سے کچھ والد اللہ فلن فضی اللہ جہاں بھی یمسک آیا ہے وہاں استمرار براد ہے قرآن سارا قرآن گواہ ہے کہ وہاں استمرار ہے کیوں لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو جان نکل گئی مگر بعد میں پھر قبر کے اندر اللہ فرماتا ڈر تھر یوم سے اللہ روک رکھتا ہے جس طرح آسمان کو روک رکھتا ہے جس طرح پرندوں کو روک رکھتا ہے ماں سے اللہ اسی طرح روح کو بھی روک رکھتا ہے جس طرح آسمان نیچے نہیں آ سکتا اسی طرح روح بھی بدل میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا بہرحال بحث آ جائے گی ہاں اللہ کریم نے روک رکھا ہے والا انسال اور اگر وہ زائل ہو جاتے ان ام سکا ہوما من احادن من کون تھا جو روک لیتا ان کو کوئی ایک بھی اللہ کی روک کے بعد ان کا نلی غفورا وہی اللہ یہ حوصلے والا اور گناہ بخشنے والا معن کے لیے زجر اکسم بلّہ جادہ ایمان بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام کی کیا کہتے تھے اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا البتہ ضرور ہو جائیں گے سب سے زیادہ ہدایت والے باقی امتوں کے لحاظ سے میں نے احدل میں کوئی ایک امت بھی اتنی ہدایت والی نہیں ہوگی جتنے ہم آ جائیں گے بس جب کہ آ چکا ان کے پاس نظیر نہ بڑھایا اس نظیر کی نزارت نے ان کو اللہ نفورا نری نفرت نفرت دور بھاگنے لگے مدلو آگے بدل ہے, یعنی لگ گئے زمین میں و مکر ہے اور گندی چالیں چلنے لگ گئے نہیں گھیر لیتا گندی چال مگر گندی چال چلنے والوں کو گھیر لے گا وہ ضرورت <کس> سنت ال بس یہ لوگ بھی حل انتظار کر رہے مگر پہلے کافروں کے متعلق قانون کی کہ ان کو بھی تباہ کر دیا گیا یہ بھی تباہ ہونا چاہتے ہیں فلن تجدل سنت اللہ تبدیلا ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی اس قانون کے اندر تبدیلی ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے قانون کے اندر کوئی پھرنا ایسے الفاظ آ جائیں وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں سے یہ قاعدہ کلیہ بنایا جا رہا ہے قاعدہ اکثرینا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب حجت واضح ہو جاتی ہے پیغمبر اور نذیر ڈرانے والوں کو وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے یہ قانون چلا آرہا ہے قائدہ کلیہ ہے کہ پھر وہ پیغمبر کو نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں مگر سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قلیلا تھوڑی دنوں میں اللہ پاک ان کی ایٹ سے ایٹ بجا کے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں اس لیے شرک کرنے والا آدمی جو ہے آج کے پسرن دور میں وہ اس طرف اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ میری بربادی میرے سر پہ آنے والی ہے کہ نہیں حالانکہ قانون اٹل ہے پیغمبر کو جھٹلائے ہے یا پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلائے ہے مجرم تو برابر کا ہے اس لیے اسے یقین ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن میرے سر پہ اب آنے والا ہے کہ مجھے صفحہ ہستی سے بھی اللہ کریم مٹا دیں گے خطرت دنیا والآخرہ کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں استشاہ ترہیب دنیاویہ کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں کیا ہوا انجام ان پہلوں کا سخت طاقت والے ان مکے والے مشرقوں سے اللہ کہ آجد کر سکے اس کو کوئی چیز آسمانوں میں یا زمین میں ان کا نلی من قدیر ولاؤ آخ اللہ باقی رہے گا یہ بات کہ یہ جو جلدی مانگتے ہیں اللہ ان کا رگڑا کیوں نہیں نکالتا تو عذاب ان کو جلدی دے ان کا بالکل پکچر بنا کے رکھ دے اللہ جواب دیتے ہیں اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب تک تو کب کی صفائی ہو چکی ہوتی دنیا میں ایک بھی باقی نہ رہتا ماں زہارا مندا بت اس دنیا پہ کوئی زمین پہ چلنے والا ہوتا بھی کوئی نہ مگر نہیں نہیں ولا کہیں يو اخرهم ان کو دیل دیتا ہے ان کو الا اجل مسمى ایک مدت مقرر تک کے لیے فاذا جاء اجلهم جب آ جائے گی ان کی مدت فان فا الله كان بعباد به بصيرا اذا جاء کی جزا کہاں ہے فاذا جاء اجلهم جب پہنچ جائے گی ان کی مدت تو پھر ہاں ہاں, ہاں فیضا جا بن سیرا کیوں اس کی دلیل یہ ہے فن اللہ کا نباد ہی بصیرا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی حالت کو خوب دیکھنے والا ٹائم ہو گیا نا کا ہم لیٹے تو نہیں ہم بیٹھے ہیں بھائی لیٹے چھتے